ان کا اور جواب اٹھایا انہوں نے کا کا جی جانا نہیں ہے جانا یہ تو ساری شان رب کی ہے بندیاں واسطے نبی واسطے سابت کی جانے امام د امام فرماتے, ہیں فرماتے ہیں جواب یہ جتنے بھی مومن مر کر جاتے ہیں دنیا سے وہ پچھلے زندوں کے حالات کو اکثر جانتے ہیں جتنے مر کر جاتے ہیں مومن اور لانتیا سید لمبیا تو بک مارنا اور مرتے وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ یہ بہت واقع ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت آمال امتوں کے لوگوں کے پیش ہوتے ہیں مردوں پر مومن پر نبیوں پر سب پر سال پر تو ان کی وجہ سے پہچانتے ہو حالات کو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 اگے سنگے سن و اللہ عالم بیا فرماتے ہیں وہ کفافیا فرماند نے اگر آخری بیان میرا سننا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا مومن و جمدور نور اللہ کامل مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے و نور اللہ اللہ یہ بہ شیون اللہ کے نور کے آگے کوئی ہجاب اور پردہ نہیں ہوتا یہ ترمزی کی حدیث ہے سبحان اللہ! ترمزی کی حدیث ہے المومن جنور بنور اللہ, سبحان اللہ مومن کیسے کیسے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے بنور اللہ اللہ یہ بہوش ہے اے! اللہ کے نور کے آگے حجاب نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں نبی ولی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں بولوئے وہ اپنی اپنی گل کر تو کردا انہاں دی تے پھر اور فکر یہ کیو تے ویکھ دے نور خدا نال میں اس کے بعد یہ اگے سمجھ اس کے بعد ایک بہت بڑا حوالہ حضور برکت الرسل فی الهند شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا ہاں بندہ بھوپالی کتا ہے تو جناب جی ہاں جی وہ اتاج المکلے کا ذکر پیا تے دلانے فلانی کتابیں سڈے نے دس لواں کے ہزور کھندے نے اور عقیدہ دوست سنی ہوئے اب یہ بتائیں گے کہ ہزور کو حاضر نازر ماننا یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے اختلاف ہے ہی نہیں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 عالام با چندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت یک قاصرہ دری مسئلہ خلاف نیست کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم با حقیقت حیات بے شائبہ مجاز با حقیقت حیات بے شا مجاز و تم تابیل لانا بے نہ سکولیاں تو ٹبر سارے فرماتے ہیں وہ لفظ ترجمہ بھی سنو فرماتے ہیں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 اس سے مراد ہے تمام علماء اہل سنت <تصفح> کیا <کہ تصفح> فرماتے ہیں یار انختلاف امامہ لوگ عالم ہے پر اس گل اختلاف نہیں ایک تو سرکار حقیقت حیات نال زندہ ہے <تصفح> <تصفح> یہ نہیں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں بس نو زب لیٹے ہو نہ جس طرح دنیا میں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 یہاں پر مراکل فلاح پڑی ہوگی وے. یہ مراکل فلاح نور الضاح کی شرح مصنف کی اپنی اس کے آخر میں اس کے آخر میں سید الامبیاء کی زندگی پاک کے متعلق یہ لکھا ہے سوڑے مرے ادھر دیکھ سدکے جاوا آخری فاصل فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المحک تین انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو ممت ان بے جمی الملا عبادات غیر انہوں ہو جائے وہ ان ابسار ان شریف المقامات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 بولتے نہیں فرماتے ہیں سنوے غیر ان فرماتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ جو لوگ شریف مقامات عظیم مقامات سے کاصر ہیں پر ان سے اللہ تعالی نے یہ راض چھپا رکھا ہے اے اے اے اے اے اے اے اے اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ منکر جڑے سور ہیں یہ کمینے مکامات یعنی کیا مطلب گٹییا لچے تے کمینے لوگ نے انہوں کی نظر ایڈی ہے ہی نہیں جہیا پرواز نے وہ سارے ہی سمجھتے ہیں فرماتے ہیں اسی کا ترجمہ کر لو جو سنا چکا ہوں اسی ساری بات کا ترجمہ اللہ حضرت کے شیر میں آ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دلے فرش پر ہے تیری نظر سارے عرش پر ہے تیری گزر دلے فرش پر ہے تیری نظر سارے عرش پر ہے تیری گزر لے فرش پر ہے تیری نظر ملکو ملک مل کے میں کوئی کوش نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں جب یہ ثابت ہے یہ عقیدہ ہے تو مان لانتی ہے جو شرک سمجھے بس ان کا کہنا کسی کہ شرک ہے بکواس سب تار تار ہو گئے بکواس سب ایسی بکے مار اے عمر اگر بیٹھا ادھر تو میرا بیٹھا وہ اٹھا لاؤ ایک ان سے بھی پہلے امام کی کتاب نکالتا ہوں جو امام بےحقی سے بھی پہلے ہے تھلے سرحیہ نال جلد پی <تصفح> المنہاج فی شب المان ایک جلد سرہیا ارلے سرحیہ نالک حوالہ ماردا امام حلیمی ابو عبد اللہ حلیمی <تصفح> المنہاج فی شعب ایمان اس میں وہ ایمان کے شعبے اور شاخیں بتا رہے ہیں ایک شاخ میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ ایمان کی شاخ یہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایمان کی شاخ ہے امر مرے امام بے حکیم محدس جانتے ہو نا شعب المان والے انہوں نے جن کی اتباع میں شعب الامان لکھی ہے پہلے ان سے شعب الامان لکھی ہے امام ابو عبد اللہ حلیمی نے وہ شافعی مذہب کے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے الملحاج فی شعب المان پھر ان کی شعب المان سے نقل اتاری اور حدیث زائد کر کے حدیث صنعت کے ساتھ ذکر کر کے اپنی امام بحقی نے شعب الامان بنائی ہے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 ولا ذال و بے باس رہی توجہ اپنی نظ... آخوں آنکھوں سے،, آنکھوں سے ولا فا ال شیون اور حضور پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے آلہ! کوئی چیز مخفی نہیں یہ اعتقاد کرے کہ آقا پر کوئی چیز میری مخفی نہیں یہ امام ابو عبد اللہ حلیمی کی المنحاد کی شعب المان یہ ایمان کے شعبوں میں بات کر رہے ہیں معلوم ہوا